کا بطحلہ پھر قرآن العليم و قرآن حمید آرد علیم میں شعیق علیم میں قبل من پبن من کا نام پھر في میں لم کے لكم وقال الس عليهته في د جه عجل هذا نجلي مستقييل فقط سثنا من في المبي ونا من شنا منبرينا وقال س على غ أيطر ع چ وقيها ستريلي فقع سنا فر منشبي وح سثنا على ب وقال جلله وعلا مطالب والله مثلا قريه قالت امنت امكم منن تن هي اطعمتها رغدا من كل ما طعام فغاوى انتم الى فاض قهوا ولبات جوع والقول بما طعام عنها وقال <سؤال> تعالى وذكروا في الارض تطعمون ايتتطبق النار فهاوا منضري ورزقتهم اللہ اللہ کھانا ہوا تھا کا فضل اور انسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے آزادی کی نعمت سے نباتا ہے وغیرہ وہ لوگی محبومی کی زندگی اگر ایک نظر دیکھا جائے تو ان پر ہونے والے دل و ہر لحاظ سے حیات ان کے اوپر تنگ کر دیا جانا کبھی علاقہ بدل کر دینا کبھی بتل وار کا بازار بدل کر دینا کبھی ان کے خلاف کسی طرح ہاں کی کاروائی کرنا اور کبھی کسی قسم کے مزالے پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنا یہ سلسلے گاہے گاہے چلتے رہتے اور انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی یہ اللہ اور قرآن کی کتنی بڑی نمت ہے آزاد ہونے کے بعد ایک مسلم قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی غلامی کے ایام یاد جو دن انہوں نے غلامی میں گزارے اس کے بعد انہیں آزادی ملی انہیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے اللہ و تعالیٰ سورے میں ہیں اور, او اور, اور وقت جب تم نہایت تھوڑے تھے اور زمین میں نہایت کمزور تھے تمہیں ہر وقت اس بات کا خدا اچھا لگا رہتا تھا ڈال رہتا تھا کہ اپنی مدد کے ساتھ تم نے خوبی وہ اضافہ خوری نسری کے بعد اور تم نے پاقیدہ چیزوں سے رس پاٹا میا تاکہ شکر ادا کر کے بات اللہ خانہ تعالیٰ نے مدینہ سے ہے کہ جب مکا نے وہ بالکل تھوڑی تعداد میں تھے اور ہر وقت قریش کا ڈر اور خوف کے دماغوں پر منڈلاتا رہتا تھا پیسوں میں کمایا رہتا تھا اللہ خانہ ہوا تعالیٰ نے انہیں جلد کی اجازت تھی مدینہ پہنچی اور وہاں وہ امن سکون کی زندگی بھر کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ تم وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری کیفیت محبومی والی تھی اور ہر طرف سے تمہیں کا اور دہشت رہتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی جگہ ادا کی ہے تمہاری مدد کی تمہیں اوبر اور سہولت بخشی ہے اور تمہیں باقی کی اللہ رب العالمین نے ادا کیا اور یہ ساری باتیں جب بدہ یاد لگتا ہے کہ ہم غلامی میں کس حال میں تھے اور آزادی کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا کیا, کیا نعمتوں سے نوازا ہے تو یقیناً بدلا اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اگر انسان اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نہ رکھے تو پھر اللہ العالمین جب کسی قوم پر نعمت کرتے ہیں تو پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں اگر قوم اپنی حالت ایمان والی والی بنا کے نہ رکھیں اللہ و فرماتے ہیں اللہ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے کتنے ہی زبانوں کے لوگ ہلا کر دیے مک کر ہم نے انہیں میں وہ اقتدار دیا تھا جیسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا وہاں سے اپنے بار بارشیں برسائی اور نیچے دریا تھے آسمان سے بھی بارشیں ہوتی دریاؤں میں بھی پانی روا دیا تھا اللہ کا بڑا کرم تھا بڑی نمبت تھی بڑا مضبوط تھا لیکن فرمایا پی کی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہ ان شہ نام پر ان کے بعد اپنے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر حکومت اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد اگر اور اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے باہر نہ آئے اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ختم کر دیتا ہے سی طرح اللہ تعالیٰ ہیں ہیں اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رس کی نافرمانی کی وہ رسولی اور اپنے رسول کی نا فرمانی کی پڑھا شہیدہ ادار پڑا تو ہم نے انہیں سخت محافظہ ان کا دیا اور سخت سزا دی جو کہ دیکھنے سننے میں کمی نہ آئی بڑی انوکھی اور عجیب سے ان کی سزا اسی طرح اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً پیتن کانن کا میں کلی مکان ہے اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو بڑی امن والی اور اطمینان والی تھی یسی ہارشوہار کلی مکان انہیں ہر طرف سے ان کا رسک ملتا تھا لیکن الحمد للہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو ان کے آغاز کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے نے انہیں اور خوف کا لباس پہنا تھا ہر وقت اور خوف ان پر باری کر دیا اور انہیں کم شادیوں میں مبتلا کر دیا ان کی معیشت کو ہم نے سب و برباد کر دیا۔ اللہ کی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی آزادی جیتنے کے بعد اللہ تعالی کے احکام اور اللہ عالمی کے کستور کا نفاد اور غیر اللہ کے نظاموں کو اپنے علاقے سے ختم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اللہ خان دعویٰ کراتے ہیں وہ کہ اگر ہم انہیں زمین میں ربار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکان ادا کریں گے نیکی کا کام کریں گے اور بنا کریں گے آپ بدرخمور اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے یعنی ایسے امام کا یہ شیوا اور طریقہ ہے ان کا یہ منحج ہے کہ جب زمین میں انہیں رشتے ملتا ہے تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں زکات کا نظام قائم کرتے ہیں بالمعروف اور کو سہیلی مشکل کا نظام قائم کرتے ہیں مکمل لذم قائم ہوتا ہے نماز کا ایسا نظام کہ جس میں بے نماز کو سزا دی جائے اور بے نماز مسلمانوں سے کچھ چھڑتا کچھ پاتا سے زکات کا ایسا نظام کہ جو زکات ادا نہ کرے یا زکات ادا کرنے میں کوتا ہی کرے اس کو سزا دی جائے اگر معروف پر سر یا نمکر کا ایسا نظام کہ کہیں کوئی برائی ہوتی نظر نہ آئے اور ہر طرف نیٹو کا دور دورہ یعنی نظام قائم کرتے ہیں مسلمان اقتدار اور غلطہ اور حکومت حاصل کرنے کے بعد انفرادی طور پر تو غلطہ اور ابتدار نہ بھی ہو تب بھی یہ کام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی نماز قائم کریں زکات ادا کریں نیبی کا حکم دیں برائیوں سے منع کریں لیکن ابتدار ملنے کے بعد وہ منظم طریقے سے واضح طور پر کہ میں لوگوں کے خلاف ڈڑوں میں وہ تو دیں اور میری نبوت کو رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زبان ادا کریں تو فا <Frederik> یہ کام کر دیں گے تو پھر وہ اپنے مال اور اپنے خون اس سے محفوظ کر لیں گے اللہ بحب اسلام ہاں اگر کوئی اسلام کے حق میں کو تاہی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی وہ عید اور اللہ ہوئے کرو اکرو شیرت سے باہر آئے نماز کریں کرے ادا کریں جن کے تمہارے ہیں فرمایا پنتا ہوا پاس پلا تھا وہاں کرو زکات تو اپنے اگر یہ اکرو شیرت سے تعبا کریں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر تم ان اور اہل ایمان کو ابتدائی بنانے کے بعد اللہ العالمین کام سے یہی مطالبہ ہے بائی پیدا بنا کریں نماز قائم کریں اور زکات ادا کرے اللہ تعالیٰ بنے اور کتنے پیدا ہوئے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا دیں گے اب نہیں دیں گے دی اللہ, تعالی اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکار میں تقریبا ہوتا ہے نماز پڑتا ہے سرکار حیرا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا شروع کرتا یہ ہے نظام جو اللہ علیہ کو مسلمان غالب سے مصروف کہ ایسا نظام نماز کا قائم ہو امر بھی محروم پر دہی علی ملکر کا نیزان قائم ہو جس سے پورا ملک پوری سنس اس اسلام کے رنگ میں لگی جائے اسی طرح آزادی حاصل کرنے کے بعد مقصد آزادی نظریہ اس پر چہرہ دینا یہ بھی بہت اہم فریدہ ہے مثلا ہمارا ملک یہ لال اللہ کی بنیاد پر بنا لا الہ لال کی بنیاد یہ نظریہ پاکستان دراصل اسلامی نظریہ فکر و عمل ہے اسلام کا فکر و عمل کا نظریہ ہے اور یہ نظریہ اس ملک میں ایک اثاث اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وہ نظریہ ہے جو اس ملک میں ان سیاسی اور اجتماعی مسائل کے حل کی ضمانت ہے تو جب تک لا حید اللہ والے نظریے کی عبادت نہ ہوگی اس وقت تک سیکولرزم اور شہریت جیسے گندے نظریات وہ ملک میں پھرکتے رہنے کے پیدا ہوتے ہیں سمانوں کی سب سے پہلی ریاست مدینہ منورہ اس کی بنیاد لا الہ لاڑی اللہ پر وہ نظریہ کی بنیاد تھی اور وہ نظریے پر پکے رہے تو اللہ سبحانہ فارانہ تعالی نے انہیں اتنا پھیلاؤ دیا کہ چند سالوں میں پورا جزیرہ نما عرب سارے کا سارا پکا بھروسے صاف ہو گیا اور جو یہودہ نظارہ تھے انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا گیا یہ نظریے پر جسے رہنے اور جتے رہنے کا نتیجہ تھا مشرف اور مدرس میں کئی ایک نظریات کی چپا چوت نے پاکستان اور اہل پاکستان کو احساس تبدری میں مطالعہ کیا ہوا ہے ان میں سے کسی نظریے کی تنقید کسی نظریے کو نافذ کرنا اس کی تنقید یہ اصل نظریہ پاکستان کو دانا دانا کر کے بخیر دینے کے مطالع ہے جیسے تصدیق کے دانوں میں سے ایک ایک دانہ نکلتا چلا جاتا ہے اس کے ٹوٹنے کے بعد ایسے ہی غیر اسلامی نظریے جو اللہ کے نظریے کے علاوہ ہیں اگر ان میں سے کوئی نظریہ بھی جہاں ناطر کیا جائے اس کی تنفیش کی جائے تو یہ اسلامی مملکت کو مکمل طور پر غیر اسلامی بنا دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان جتنی اور گلشدگی کی اچھا گہرائیوں میں جا کرتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن کرتی ہے اور پھر اسی طرح آزاد ہونے کے بعد مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی اسلامی تہذیب کو بھی محفوظ رکھے اسلامی تہذیب کو بھی آزاد رکھے اور غیر اسلامی تہذیبوں کو محقوب اور ان کو جلیل کر کے وہ ملک اسلام کے نام پہ حاضر کیا گیا اور وہاں پہ ایک ڈویلف ہونے والا کلچر وہاں پہ کھڑی ہونے والی تعلیم اور ثقافت وہ غیروں سے حل صدا ہو اسلام کو کتن یہ قبول نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماطے ہیں من انتشست آدمی بہت جو کسی قوم کی مشاغ اختیار کرتا ہے وہ وہی میں سے ہے ایک مسلمان آدمی کا رہن سہن کا انداز اس کا کھانے پینے کا چلنے پھرنے کا سونے جاگنے کا طریقۂ کار اس کے معیشت اور معاشرت کے اطوار اس کا لباس اس کی ودا قدار اس کی چال چال سب کچھ اعلان کے مطابق کو صرف ان رسوم و رواج کو بنائے جو اسلام نے اسے بھی اپنے اپنے اعلان علاقائی رسوم و رواج کے نام پہ اسلامی تہذیب کو گزا نہ کرے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ان کے بھی بڑا پتا نہ بنائے منتشتہ یہ قوم اس پہ جو کسی قوم کی مشالہ اختیار کرتا ہے وہ نہیں پیسے ہو جاتا ہے اور دیکھنے کو تو ظاہر مطلب لباس ہی ہے ایک لباس ہے جو پہ ہے لیکن غیر کا موقع وہ انسانی فطرت پہ غلط اثراج کو رقم کرتا ہے وہ اس کی سوچ اور اس کے زالیہ ایاہ کو بھی بدلتا ہے اسی طرح کسی قوم کی اشتہار ہونے والی اشتراحات اگر انسان وہ اپنی زندگی میں لے آئے تو اشتراح سے اکیلی اشتراح نہیں آتی بلکہ وہ اپنے ساتھ پورا ایک نظریہ لے کے آتی اسلامی تاریخ و ثقافت اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہر ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے تو اسے چھوڑ کے کوئی یہود و نصارہ کی تقلید کرے اور یہودی بنا کر نصرانی تبدیل اور ہندوانہ رسوم و رواج اور سکھوں جیسے عقائد اختیار دارے تو اس کی اسلوانی کہاں ملی اپنی تہذیب اپنی ثقافت عقائد اور نظریات آزادی حاصل ہونے کے بعد ان پر پہلا دینا یہ بہت لازم اور ضروری ہے اور پھر اس کی خاطر اپنی قوم کو دی بنے تعلیم سے آراستہ کرنا بھی ضروری ہے تعلیم وہ دینی بھی اور دنیا کی بھی ہر دو قسم کے یہ لازم ہے کہ مسلمان آزاد ہونے کے بعد وہ علوم حاصل کرے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں جا کر سفا کی بنیاد رکھی جہاں لوگ دلی تعلیم حاصل کرتے صحابۂ کے رام رجمائن کی اقتباس ہر وقت ان کا کام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنا تھا اسی طرح خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے باقاعدہ مواقع فراہم کیے اور باقاعدہ طور پر ان کے لیے ایک دل مقرر کیا جس میں وہ تعلیم حاصل کیا کرتی سیکھتی اور بدل کے قیدی جب مدینہ لائے گئے تو ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے انہیں کہا گیا کہ تم اس افرادوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ یعنی ان کے علم سے بھی بھرپور انتفادہ کیا گیا افغان زبان سیکھنے کے لیے اسبا ہو تعالیٰ باقاعدہ طور پر اللہ قریب شروع ہماری پسند ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک منحص اور طریقہ کار ہے تعریم کے میدان میں کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ان سے نہ بند ہو کے نہیں رہتے بلکہ وہ دینی علوم اور عظری علوم دنیاوی علوم ہم آپ کے سب کلو میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور یہ تھا جس کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ علاقے بھی پھنسا دیے اور بہت زیادہ ترقی بھی کی اور اس وقت موجود جتنے بھی جدید کلو ہیں ان باروں کی بنیاد رہنے والے مسلمان تھے لیکن آج نہ دین کے علم میں پختگی اور نہ دنیا کے علم میں دختگی وہ کام جو مسلمانوں پہ کرنے کے تھے وہ سارے کے سارے غیر مسلم قوموں نے شروع کی مسلمان آزاد ہونے کے بعد تعلیم پر خصوصی توجہ جو رہے تھے اسی طرح آزادی حاصل کر کے تھے صرف جو چھوٹا سا ٹکڑا خطہ آزاد ہوا اسی پر اختیفا کر کے بیٹھتے بلکہ اپنے سماج پر ممبولہ اگلا کو چھلوانے کے لیے جہاد و شکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تالا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا وہ اللہ کو کر کے کافی वो वो दिया नहीं न्या है अफरदा के रास्ते में क्यों न लड़े हमें हमारे घरों से निकाला गया है भी ना ना। अपने बेटों से हमें उदाह कर दिया गया घरों से हमें निकाल दिया गया चीत पठाना वाला धुकल देते हुए कहते हैं वह टोलू हूँ भैर तुम सफी टू हूँ तुम चाह नहीं पाओ काम जो कतल करो جو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکال تبدیلیں جن کے بعد جب بادشاہ کے نتیجے میں انتہائی غلط تبدیل ہوئی تو تاری انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اس ہجرت کے نتیجے میں کتنے ہی لوگ اپنے خاندانوں سے کٹے اور اپنے گھر بار چھوڑ کے اس ملک میں آ کے بنا ہوئی ہے اپنی جہ مل گئی ہو اپنا جو گھوم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو یہ سب پتھرا ہوگا نے پہلے ایمان کو حکم دیا صرف ایک کشمیری نہیں جناگڑ بناواسر گجرات اور کتنی ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے الحاظ پاکستان کا اعلان کیا لیکن زبردستی اس پہ انڈیا نے سبزہ رہا اور کتنے ہی ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا صرف برت تقسیم کی وجہ سے اور نبی کریب اللہ علیہ مسلمت جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو کچھ عرصے بعد جب اپنی کورس پوچھ تشیں کر لی اور طرف سے مسلسل ہوتی رہی تو بالآ اپنی جائے ہجرت جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ اس کی آزادی کے لیے کاروائی اور اللہ بٹھانا ہوا سالہ نے پتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منہج ہے کہ مہاجر مسلمان جو اپنے علاقوں سے علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ میں ہاتھ بھر کے بیٹھتے نہیں بلکہ اپنے مکھوں کا علاقے چھلوانے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہجرت نہ کر سکیں کسی وجہ سے آزادی ملنے کے بعد آزاد علاقے میں نہ آ سکے بلکہ مجبوری کی وجہ سے اسی کفار کے علاقے میں ہی رہ جائیں تو ان کی بھی ہر طرح کی مناظرت کرنا ان کی مدد کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کفار کے ظلم و سطح میں پستے نہ رہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل قدینہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا تمہیں کیا ہے کہ اللہ کے رابطے میں لڑتے کیوں نہیں ہو کمزور مرد عورتیں اور بچے قیام <تصفيق> کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے بکار اس کے رہنے والے ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی بلا اور کوئی اپنی طرف سے حمایتی بنا دیں شکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمان مِلَا جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے لیے ان کی دوستی میں سے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہاں وہ لیکن اگر وہ جیس کی خاصیت تم سے مدد غلط کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے سلمان ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم و شت ہو ان پہ ہردھ حیات کم کیا جائے اور پھر وہ تم سے فریات کریں اور مدد مانگیں پہلے کمر تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے ان کی آزادی کے لیے بھی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کی جائیں جیسا کہ نبی شریف صلی اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ نشان و عیاشن وقین ابھی مکہ ولی ابن الشان اور عیاشن ابھی ربیع اور مکہ بنے موجود کمزور لوگوں کو نجات دے اللہ محمد اہل مظہر نے سیاسی کی تھی کہا ان کے اوپر دعا کیا فرمایا اللہ اپنی پکڑ اہل مزر پر سخت کر انہیں سخت پکڑ اللہ جالا سینی ناکا کا یوں یوسف احلّہ اہل مغرب پر ایسی ناز کر جیسے یو سو اڑ سراب و شراب کے دور پہ کافیوں کے خلاف دعا اور اپنے مسلمان مقہور مظلوم لوگوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی مسلمانوں کا فریدہ ہے اسی طرح آزاد ہونے کے بعد مسلمان جب آزاد ریاست حاصل کر لیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ کے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے علاقے میں بنا دیں اور جگہ دیں ان کے لیے ہجرت کے دروازے اللہ سب خان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے وہ اس سے محکمہ مسلمانوں کے لیے اپنے مدد کی سرحدیں بند نہیں کرتے یو ہی کون منہ جرائی رہی والا اور جو چیز ان مہاجرین کو بھی جائے اس کے بارے میں اپنے سینوں میں وہ کوئی خواہش نہیں پاتے یہ نہیں کہ مہاجرین کر کے ہمارے ملک میں آئے ہیں اب حکومت ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال میں اور اپنے بجٹ میں سے کون سا ان کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے قوم گاؤں اب یہ نہ کہیں کہ سہولیات ہمیں دینے کی بجائے وہ سارا فنڈ کرنا چلتا حاج ابھی نہ آدھا نہ ریسو کا پاسا اور وہ اپنے آپ پاس ترجیح دیتے ہیں ایشار کرتے ہیں اگر سے خود انہیں سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو خود کو انہیں حاضر اور ضرورت ہے لیکن اشار کرتے ہوئے وہ حاجرین کو وہ ترجیح دیتے ہیں یہ اہم ایمان کی شک ہے اللہ خراب پڑھاتے ہیں اللہ جینا سا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دیجل کر کے آنے والے مہاجرین کو اپنے علاقے میں ناسا ہو اور ان کی مدد کی ممبئی محافہ یہی سچے ممین ہیں لہم وقت فن کریم ان کے لیے بخش بھی ہے اور عزت روزی سلمان ملک پر لازم ہے کہ وہ تمام تر دنیا میں موجود مخ مظلوم سلمانوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولے انہیں اپنی شہریت دے اور باقاعدہ طور پر انہیں اپنے ملک کا باشندہ اور اپنے ملک کا فرض تفریح کریں کیوں کہ یہ ملک اللہ رب العالمین کے نام پر اسلام کے نام پر قدرے توحید کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور یہاں قدر مشترک وہ صرف اور صرف اسلام اور دین ہونی چاہیے یہ بارڈروں کی خونی لکیلیں یہ مسلمانوں کو تفصیل نہ کریں بلکہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والا مسلمان وہ اسلامی مملکت کا شہری ہے خاص وہ کے علاقے میں پیدا ہوا بڑا, بڑا جوان ہوا بنی رہے لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی مملکت سے اس کا رشتہ ہونا چاہیے اور دنیا میں کہیں بھی کوئی اسلام قبول کو کرے مسلمان ملک میں لازم ہے کہ اس نئے ہونے والے مسلمان کے بارے میں مکمل طور سے معلومات رکھے اور اسے پیش آنے والی ہر قسم کی مشکلوں میں اس کی مدد کرے اور پھر جو ریاست آزاد ہو اس کی حفاظت کرنا اس کا دفاع کرنا اس کی ضرورتوں پر پہرے دینا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان دوبارہ سے دورے کو لانی شروع ہو جائے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اللہ خانہ اور اپنی بھر اپنی کے مطابق ان کے خلاف خلاف اپنی قوت تیار رکھو اور گھوڑے وہ تیار کرو جتنی کر کو قوت تیار کرو تم ہنگو نہ دیجیے آج بہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دشمن بھی ڈریں گے اور اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے اور کچھ ایسے بھی لا تاغت نہ ہو اغوا کہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ میں جانتا ہے چھوٹے دشمن وہ بھی تمہاری تیاری کی وجہ سے تم سے فائد رہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو مفادات کی خاطر مسلمانوں کے بڑے یاد ہوتے ہیں لیکن اندر اندر خاطر کھاتے وہ دشمن ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا وہ تک ہوا ہر لہائی لکھنؤ ایسے نام صدر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں جٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنی سرحدات کی حفاظت کے لیے رواج مورچوں میں جٹے رہنا جمے رہنا یہ اللہ رب براہ کا حکم ہے شہی مخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اللہ کی خاطر ایک دن اسلامی سرحدوں کا پہنا دینا دنیا و ماف یہاں سے بہتر ہے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے ایک دن اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کری سنے میں ہے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے سیاح اور ایک مہینے کے روزے سے بہت بہتر ہے اور اسلامی سرحد کا چہرہ دیتے ہوئے اگر مجاہد فوت ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا اس کا پوچھ لیا ہے ہی اس کا یہ عمل اس پر جاری کر دیا جاتا ہے جنسا کہ قیامت جاری اس ساری رہتا ہے یعنی وہ سر سر اسے رواج کا عظر و سماج ملتا رہتا ہے اور اس کے مطابق اس کا ازر اور رنگ وہ بھی جاری رہے گا اور وہ آزمائ یعنی قبر آزاد سے بھی محفوظ ہو جائے نبی کریم وسلم نے بھی خطر پر جگہ کے دفاع کی خاطر لڑی تھی بسوائے احداد میں یہ سارے لگتا اپنا آئے تھے نبی کریم علیہ وسلم نے بدینے کا دفاع کیا پھر جب تھوڑے سے مضبوط ہوئے تو رومیوں کو پریشانی بات ہوئی کہ یہ تو جل پڑیں گے انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا نبی کریب سب ابھی سب کو پتا چلا تو منیے سے چھ سو کے فاصلے پر تبو پہنچے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں تقریباً بیس دن کا قیام کیا اور رومیوں کو مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ ہوا لیکن بہرحال مسلمانوں کی یہی پتا تھی کہ دشمن مقابلے کے لیے سامنے آ ہی نہ سکا اور سبوک کا مقصد بھی اتنا بھی سرحدوں کی حفاظت تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرحدوں کا خود سے کام کیا کرتے تھے میں ایک حدیث ہے کہ ایک رات مدینے میں کچھ شور و غل ہوا لوگ سمجھے کہ شاید دشمن نے حملہ کر لیا ہے تو لوگ کے لیے ابھی باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے گھوڑے کی نقی کچھ پر بغیر دین کے اور تلوار شامل ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں میں اکیلا ہی دشمن کو گبرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سرحد کے اتفاق کے لیے خود اکیلے نکل جایا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سار تھا اسی طرح آزاد ہونے کے بعد ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اللہ عالبی کو ہی کو مضبوطی سے سر ہم ضروری ہے کھانا بہت سارا فرماتے ہیں اللہ دینا کا لہول اہم وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آئی کا لہو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے وہ اولا بہ محنت اور یہی لوگ ہدائش پانے والے اسی طرح اللہ تعالیٰ <تصحیح> اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں ایمان آئے اور نیک سال آغاز کریں کہ اللہ نے زمین میں خلافت حساب کرے گا یا پہلے لوگوں کو دی تھی اور خون کر کے امن و امان کا دور بڑا ہو جائے گا اور اسلام اور دین جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ بھی غالب ہوگا یا وہ نی میری عبادت کرے وہ اللہ اور شریف نہ بھی شیع ہے شرف سے اجتناف اور توحید کا پرچار یہ امن اور غندے اور استحکام کی ضمانت ہے یہ آزادی کے حاصل کرنے کے بعد اس لئے امہ کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں نبھانا ضروری ہے لیکن آج کل آزادی کا مانا یہ سمجھا ہے کہ جو جی میں آئے کرتے کرے جاؤ اور پھر جب یوم آزادی آئے تو خوب ہوٹڑ والی اور چھوڑا سم دکھاؤ بس اللہ خانہ نے سبز دیا تھا سچ اللہ کی مدد آ جائے پتہ حاصل ہو جائے مقابلے ہو کا ہوا اپنے رب کی حمد بیان کرو اللہ کی شکتی بیان کرو اپنے گناہوں کی وہاں مانگو یہ کام ہے آزادی کے حاصل کرنے کے بعد آزادی منانے کا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سے نجات دی اس کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت کا روزہ رکھا کرتے ہیں یعنی آزادی کی خوشی کا اظہار اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی حمد و شرا بیان کر کے تسبیح و تحریر کے ذریعے توم و استغفار کے ذریعے یہ آزادی کی خوشی کا انداز اور طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج کل یہ حضور کی نقالی میں ہر گھوڑا کام کرنے کے لیے تیار اور سیدھے کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والے یہ کیا جانے کے آزادی کی کیا ہوتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفید دے. سما توقی سے اللہ بل آگے ہی سبق